سوال ہے کہ بعض خواتین بازاروں میں چوڑیاں خریدتے وقت دکاندار سے چوڑیاں پہنتی ہیں کیا ایسا کرنا ان کے لیے جائز ہے غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اسے ہاتھ دکھانا حرام ہے اعلی حضرت سے بھی اسی قسم کا ایک سوال کیا گیا فتح رضویہ شریف جل نمبر چونتیس میں یہ مسئلہ موجود ہے اعلیٰ سے سوال کیا گیا تو جوابا ارشاد فرمایا حرام حرام حرام ہے ہاتھ دکھانا غیر مرد کو حرام ہے اس کے کے میں دینا حرام ہے جو مرد اپنی ساتھ اسے روا رکھے یعنی اس کو جائز دے اس کی اجازت دے دے کہ ہاں بھلے پہنا رہی پہنا رہا ہے وہ شخص اس کی عورت کو یعنی جو شخص اپنی عورت کے ساتھ اسے روا رکھے د یوس ہے خالظہ فرماتے وہ شخص دا یوس ہے علامہ حافظ